بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ, صلی اللہ و رحمۃ الحمد اللہ وم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام برادر خران سامعین سب کچھ مصنبا سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے رس نمبر ایک سو اٹھانوے ہے اور دعوت شریف کے جو ہے جو ہے پانچ وقت کی نمازوں کے بعد جو ہے سومنا نوافر پڑھنے کے بعد جو تجبیہات سو سو دفعہ پڑی جانے والی تجبیحات ہیں پانچ وقت کے ان تجبیحات کے بارے میں ہمارا باعث ہے اس میں آج دوسرا درس ہے البتہ متاثر نے پہلا درس دیا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ ان کی وجہ سے اس سے نہیں ہو پایا وہ انشاءاللہ اگر کبھی سسٹم صحیح ہو جائے تو آپ لوگوں کو بھیج دوں گا اچھا باقی جو ہے انشاءاللہ شاء ابھی صبح کی تصویح سے آپ لوگوں کو توجی دے دوں گا پانچ وقت جو سو سو دفعہ تصویر پڑھی جاتی ہے تو عزین گرامین تصبیحات کے حوالے سے ان تصویحات کو بائی محترم بھی جاؤ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں ساتھی ہی بند آخر بھی ان کو احمد کے ساتھ آپ لوگوں کو توضیح دے دوں گا ہمارا آپ لوگوں سے گزارش ہے جس کسی کو بھی کوئی بھی تصویر پڑھنے کا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کا کثرت سے یاد کرنا مومن کی نشانیوں میں سے کہ وہاں مومن اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت کی بھی پابندی ہے ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہیں ہاں اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کے دل میں یاد کر سکتے لہٰذا یہ صفحت بہت اچھے ساتھ دیتے ہیں بند مومن کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے لیکن یہ جو تجویحات ہم پڑھتے ہیں یہ نہ یہ ہستی سے لیا ہوا تجویز ہونی چاہیے وہ ہستیاں جو خود راہ،, راہ یافتہ ہو مرشد ہو اللہ عالم ربانی ہو جن کو اللہ نے راستہ دیا ان سے لیا ہوا تصویر ہو دو نمبری لوگوں سے لیا ہوا نہ ہو ہاں لہٰذا میں پوری ملت نرواشہ کے تمام ممنون اور برادران خوانہ سب سے میرا اپیل ہے ہم لوگ مشرب ہمدانیت سے تعلق رکھتے ہیں امیر کبھی نے ہمیں جو شراب تحور دیا ہے وہ یہی تصبیہات کی صورت میں اورات کی صورت میں نوافلات کی صورت میں دعوت شریف میں دیا ہے کوشش یہ کریں انہیں تجویار پڑھیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا آپ کے اخلاق سازی بھی ہوگی کردار سازی بھی ہوگی ایمان بھی پختہ ہوگا آپ روز بروز اچھے کی طرف جائیں گے لیکن دو نمبری لوگوں سے اگر آپ تصویر لیتے رہیں گے جس طرح نرباشی اس وقت مبتلا ہیں تو روز بروز دن خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سال بہ سال ان کے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں ان کی طرف سے توہمت اور الزامات بڑھتے جا رہے ہیں یہ کس وجہ سے چونکہ غلط لوگوں کی تصویر پڑھنے سے ان پہ فروختہ ہو جاتے ہیں پھر وہ جو آرڈر کرے گا نا آپ کو من وان اسی کو کرتا چلے گا پھر اس کے قوت فکر ہی سلف ہو جاتے ہیں صحیح غلط کی تمیز اس میں ختم ہو جاتی ہے بس وہ جو بھی کرو بولے گا بس سے کرے گا رمضان کے بھی بےحرمتی کرو مسجد کا بھی بہرمتی کرو مومنین کو بھی مارو پیٹو ہاں جی خانقاہ میں اولادہ کو کرتی بعد نشت کرنے نماز میں نہ ملے تو نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں جی لیکن ہم نے فساد کرنا ہی کرنا ہی یہی چیزیں سکھاتے ہیں جو غلط تصویر پڑھنے سے اس طرح انسان لوگوں سے لے کر پڑھنے سے تو اچھی ہوتے ہے لیکن جس بندے نے دیا نے وہ غلط دیا تو جو اس پر پھر ہو جاتا ہے اس تصویر کو پڑھنے سے پھر جو بھی کہے گا اس پر عمل کرے گا تو وہ بھڈے کے ان کے ان کے پاس ہے نہیں ہے تو بھڈا پھرنا گروہ بندی فرقہ بندی اور باشد کو تقسیم کر کے گروہ در گروہ کرنا ہاں جی اور پھر خود بھی آپس میں جو ہے اس وقت مال دولت کے کی میں پڑھا گرفتار ہے ہاں جی اس پر رسہ کشی ہے یہ سب کیوں ہیں؟ وہ حقیقی مرشد نہ ہونے کا اس سے بڑا ثبوت ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے زنگرہ میں لہٰذا میرے آپ سب سے میرا اذانہ اپیل ہے تصویح امیر بیر کا پڑھیں اس سے ان روز بروز جس کو بھی شوق ہے اللہ کو کثرت سے کرنے کا ہر سرب میں امیر کببیر ہی کہ مشرف سے آپ کے جو پاک اور طیب جو شراب تعور آپ نے پیغمبر اکرم خود سے لے کر ہمیں عطا کیا ہے ہاں جی ان تصبیحات کو پڑھیں ان اورادوں کو پڑھیں ان نوافل کو پڑھیں تاکہ آپ دو نمبری لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو کر آپ کی جو ہے عقل شعور اِمن سب صلب ہو جائیں اور پھر جو ہے آپ, آپ کو پھر جھگڑا فدوں میں ہی مبتلا کر کے آپ کی زندگی بھی تباہ کرے ایمان میں آپ کے ہاتھ سے چھن جائیں لہٰذا یہ تصویر صرف امیر کبیر سے ہی لے لے کیوں کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک مسلم اور انتہائی مصنف اور عظیم مرشد ہے امیر کبیر اور ان کے تصبیہ ہاتھ جو ہے ہمارے لیے ہر سرد میں فائدہ مند ہیں نورانیت پیدا کریں گے ہمارے دلوں میں اس میں کوئی شک شعبہ نہیں لہٰذا جو ہے صبح کے بعد امیر کبیر امین نے جو تصویر دیا ہے وہ یہ ہے فرماتے ہیں صبح کی فارس نماز کے بعد اوراد فتھیہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مندرجہ ذیل تصویر کو سو باد سو دفعہ پڑھا کرو وہ تصویر ہے لا الہ اللہ الملک الحق المبین لئی شکم سلیشن وحوسمی البشیر اس مبارک تصویر کو سو دفعہ پڑھیں ہان جب اس کی توضیعات یہ ہے لا الہ الا اللہ لفظ اللہ جو ہوتے ہیں یہ کسی چیز کو نفی کرنے کے لیے جنس کی نفی یعنی لا الہ،, الہ کے معنی کیا ہے معبود کے معنی میں ہے پرشیز کے قابل ذات کے معنی میں تو لا الہ یعنی اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں کوئی بھی شے جو ہے موجود جو ہے اللہ کے اس کو معبود قرار دے کے اس کے پرش کے کوئی شے لائق نہیں ہے اللہ سوائی اللہ تبار و تعالیٰ کے اس اللہ کو حرف استثناء کہتے ہیں جو کہ مگر کے معنی میں آتا ہے سوائے مگر کے معنی میں تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اللہ جہ جی اللہ اللہ, اللہ نے علم ذات نما الش نام ذات واجب الوجود المستجمع الجمی صفات تمام جا جان صفات کمالیہ سے متصف ہاں آسما الحسنہ سے متصرف پاک ذات کا مشخص نام ہے ہاں تمام صفات کا جامع ذات واجب الوجود کا معین مشخص نام اللہ جو صرف ایک ہی ذات ہے اور معلوم و مشاخص ہے جو اس کائنات کا رب اور مالک ہے اور الملک لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اللہ الملک الحق المبین تین صف اللہ ملک کیا ہے ملک کے معنی بادشاہ کے معنیٰ اس کے جمع ملوکات ہے اور ملک کے معنی جو ہے ملکن ہو تو حکومت اور اقتدار کے معنی میں کہتے ہیں ملک کی سے فرماتے ہیں؟ ملک جو ہے عربی جو مصن لغت ہے اس میں فرماتے ہیں ملک جو ہے ملک کے معنی علمت و بالعمر ون فل جمہوری وزال کے یک تس بھی سیاست و ملک یقالملک ناس والم ملک الـ ملک الاشا ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں لفظ ملک ملک جو ہے لوگوں پر امر ونح کے ذریعے امر ونََََََََََ تصرف کرنا یعنی ان پر امر ونحح كے ذريعے تم یہ کام کرو یہ کام مت کرو ان کا آڈر کر کے ان میں تصرف کرنا جو اس کو مل کرنے والے شاذ کو تصرف کرنا جو ہے اور یہ عمل اقلاع پر عمل نہیں کرنا عمل کے تصرف کرنا ہے یہ اوکلا پر یعنی موجودات پر ہاں جی سیاست و حکومت کرنے سے خاص ہے یعنی ملک عقیمند ملک کے معنیٰ حکومت کرنا تصرف کرنا عمل نہیں کے ذریعے سے اور یہ اکلاء کے ساتھ خاصے ہے آن ہاں جی نینی انسانوں کے ساتھ خاصے جو یہ عمل اور فشتوں اور جنات کے ساتھ خاصے یہ ملک کا مفہم اس لیے اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں ملک اناس کتنے لفظ ملک اوکلا پر حکومت کرنے میں معنی میں آتا ہے ان کے بادشاہ کے معنی میں آتا ہے ان پر امر نہ ہی کرنے والے کے معنی میں آتا ہے اس لیے ملک ناس کہا گیا ہے ایسا رہا ہاں جی باغ میں بھی سورناس میں لیکن ملک الاشیا نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ آشیا میں طویل اقول غیر طوی القول سب آتا ہے لہٰذا اس لیے اس کا لازم معنی جو ہے اب جو ہے لوگوں پر امر نہ کہ ذرے سے ضوی العقول پہ تصرف کرنا تو اس کا معنی کیا ہے اس کا لازم معنی یہ کہ بادشاہ وہ حاکم مرالیہ ہے تو الملک یعنی بادشاہ حقیقت اللہ کے سوا کوئی معاون نہیں جو کہ بادشاہ ہے ہاں اس کائنات کا بادشاہ یقین کہ اس کائنات میں امر نہ صرف اسی پاغذات کا چلتا ہے حکم صرف اسی کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا اس کے سامنے کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا صرف وہی ذات حکم کا مالک ہے کیونکہ بادشاہ و حکم لوگوں پر امر نہیں کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تاکہ ملک کی نظام چلا سکے اور اس کائنات کے نظام چلا سکے اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذات میں ملک ہے اب ملک الحق کا معنی ملک تو معنی ہو گیا بادشاہ بادشاہ ہے تام مکمل بادشاہ کائنات کی ہر شے پر اس کے حکم چلنے والے باقی جو ہمارا عام بادشاہ ہے وہ تو محدود علاقے میں محدود چیزوں کے حکم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے ہاں جی تمام انسانوں پر ہر زاویے سے چلتا ہے اللہ انسان اللہ کے کسی بھی حکم سے انسان دانی نہیں کر سکتا تو ملک جو ہے بادشاہ یقینی کے معنی میں الحق کے ملک الحق حق قول عمل عقیدہ قول ہو بات ہو یا عمل ہو یا عقیدہ جو کہ مطابق واقع ہو واقعے کے مطابق ہاں جی بات قول عمل اور عاقدہ کو حق کہتے کچھ حق کہتے یہ مرادات راقب نامی لقت کتاب میں کہا ہے حق یعنی قول عمل عاقدہ جو کہ واقعے کے مطابق ہو اسے حق کہتے ہیں تو لا لا اللہ ملک الحق ہاں جی یعنی اللہ تعالی جو ہے برحق جو ہے بادشاہ ہے اس کی بادشاہ میں کسی کو کوئی شکش ہوا کی کو گنجائش نہیں ہے وہ سچ مچھ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے بادشاہ اسی کے لیے ثابت ہے اور مبین کے معنی جو ہیں یہ مبین کے لئے اور الحق کا معنی ٹھیک صحیح سچ یہ معنی کیا تو ملک الحق یعنی اللہ تعالیٰ بالکل صوفی صحیح اور سچ بادشاہ ہے کائنات کا اور بادشاہ صرف اسی کے لیے ثابت ہے یعنی اس کے بادشاہ ہونے میں ہمیں کسی قسم کی شیخ کے کی گنجائش نے اس کائنات کا اس کائنات پہ ام نہ صرف اسے کا چلتا ہے موبین کے یہ لفظ موبین یہ جو ہے ایبانتُن مزدر سے اسم فائل ہے فائل اس کے معنی ظاہر کرنا جدا کرنا اور فساحت کے معنی میں تو کیا لفظ موبین آصل میں موبین کے معنی میں موبین ان سے ہے پھر یہاں پر زیر مشکل ہو جاتے ہیں عربی زبان میں تو با کو منتقل کر کے موبین پڑھا ہے یعنی اس لیے مبین ہوا تو یعنی میں نے کیا مبین یعنی ظاہر و اشقات واضح و نمایاں روشن یہ ساری لغات کی کتاب نے تجمہ کیا ہے. تو تجمہ کیا ہو جائے گا تو لا اللہ ملک الحق المبین یعنی ظاہر و آشکار حقیقی بادشاہ یعنی ظاہر و اشقار حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت و پرش کے لائق نہیں ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کے معنی یہ بن جائے گا یعنی ظاہر واشکار المبین یعنی ظاہر واشکار الحق حقیقی حقیقی الملک بادشاہ یعنی ظاہر و آشکار حقیقی بادشاہ جو کہ اللہ ہیں اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی عبادت اور پوشی کے لائق نہیں یعنی وہ ذات معبود ہونے کے ساتھ ساتھ ہاں جی وہ حقیقی بادشاہ ہیں اور اس کی بادشاہت نمایاں اور ظاہر و آشکار ہے کوئی ڈکی چھپی ہوئی بادشاہت نہیں آگے لے سکم اس لیشن وشمیل لے سکے آنے اس کا افال ناغذہ بولتے ہیں یعنی نہیں ہے کا تجمہ ہے کمی کا اسلحی کاف جو ہے یہ عرش کو زائد بولتے ہیں اس میں مسل میں کاف حرف ذائد ہے ان مطلب کیا ہے میں وجود مثل میں تاخیر کا معنیٰ دیتا ہے یعنی کوئی بھی مثل نہیں ہے یعنی کوئی مثل نہیں ہے کسی بھی قسم کا مثل و شویع نے اللہ کے لے اور مثل کے معنی نظیر اور مانن یعنی لیس سے اس لیش اللہ کا کوئی نظیر مانن اور شویع نہیں ہے کسی بھی قسم کا کسی بھی زاویے سے شیخ ان شیخ ون چیز شیو شیک من یعنی کائنات کی ہر چیز پر یہ لفظ شے بولا جاتا ہے تو یہ فرمن جاتے ہیں لے سکا مزلشن اس پوری کائنات میں موجود کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشاہبت نہیں رکھتے اللہ کا نظیر اور مثل نہیں وہ جو ہے ایسی پاک ذات ہے جس کو کسی سے کسی بھی نہ ذات میں کوئی شباہت ہے نہ صفات میں کوئی شباہت ہے وہ یکتا ذات ہے صفت میں بھی ذات میں بھی آخر فرماتے ہیں تو لہذا لے سکا مسلی شو یعنی اللہ کسی بھی زاویے سے اللہ کا کوئی بھی شبی مثل نظیر مانن نہیں یعنی جی وہ سمیع البصیر اور وہ اللہ تعالی کے ذات سمیع البصیر واہ وہ پاکزاد سمیع یعنی سننے والا سعود مشمبہ لیکن ہمیشہ سننے والے کا معنیٰ ہے سمیع کے معنیٰ ہمیشہ سننے والا بصیر دیکھنے والا یہ مشبہ یعنی ہمیشہ دیکھنے والا یعنی ہمیشہ وہ ہر وقت سننے والا دیکھنے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا اور سننے والا یہ ہے تو آپ آج کا مجموعی عجمہ یہ بن جائے گا اور راج اس دعا کا کہ اس لا اللہ, لا لا اللہ ملک الحق المبین لے سک ملشن و سمیع البشیر کا تجمہ یہ بن جائے گا اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس کا نظیر ملش و سمع البشیر کا اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس کا نظیر مانن اور مثال بن نہیں سکتی وہ ہمیشہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے واہ شمی البشیر ہاں جی لہذا زیادہ نگرمی اس تھوڑی سی ہے ہماری قوت سماج انسان کی سننے کی جو طاقت ہے ہاں جی آواز کو ایک محدود فاصلے اور مخصوص جو ہے ویلم کے ساتھ سن سکتے ہیں نہ بہت زیادہ اونچی آواز کو ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہی بہت آہستہ بولنے والے آواز کو سن سکتے ہیں بلکہ ایک مخصوص فاصلے سے اور مخصوص مقدار اور ویلم کے تحت بولنے والے آواز کو سن سکتے ہیں لیکن اللہ تبار و تعالیٰ جو ہے ہاں جی اول جو بدون کسی آلے کے سنتے ہیں اس کے لیے کان کے بغیر سنتے ہیں دوسری یہ ہے کہ اللہ ہر طرح کی آواز سن لیتا ہے اس کے لیے جو دور سے بولنے دور سے بولنے والے آواز یا نزدیک سے بلانا آواز یا آہستہ میں کوئی فرا نہیں پڑتا اس طرح اس ذات کی قوت بصارت بھی ہر قسم کی قید سے آزاد ہے اس کے لیے پشتے پردہ یا پردہ کے بغیر دور یا نزدیک اور پڑے بڑے چھوٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ذات کے لیے وہ بدون کسی آلہ یعنی آنکھ کے ہر چیز کو دیکھتا ہے خواہ دور ہو یا نزدیک خواہ ذرہ سے بھی چھوٹی چیز سمندر کے تہ میں ہو یا پتھر کے نیچے ہو یا کھلے آسمانوں میں ہاں جی. یا کھلے آسمانوں میں ہو اس کی قوت بینائی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پاک ذات قوت سماعت و وصالت ملغہ کا مالک ہے ہمیشہ ہر چیز کو سنتا ہے اور یہ دونوں صفت جو اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ میں سے یعنی ہمیں اس بات پر اعتقاد رہنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے اس پاک ذات کی صفت سم و بصر اس کی ذاتی ہے کسی اور مہلو نے اس پاک ذات کو یہ صفات عطا نہیں کیا ہے ہاں جی اور اللہ کی تمام صفات ذاتی ہے اس لیے یہ دونوں صفات بھی ذاتی اور بھی ذات تسمی اور بصیر ہے اور اس تصویر کے پڑھنے والے کے لیے جو ثواب ہے تین ثواب لکھا ہے پہلا ثواب آدمی غیر اللہ سے اللہ کے غیر سے بے ہوگا یعنی وہ آدمی مالدار ہوگا دوسرا جو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قبر کے عذاب سے خلاصی دے گا تیسرا فرماتی اللہ تعالیٰ بحث کے برین میں اس کو جگہ دے گا دوسری حدیث جو اس کے مولوین جو صاحب الکھ ہے بیشت بری میں دہلا دیدار الہی سے مشرف ہوگا یہ اس کے ثواب میں سے نکل گیا ہے تو الحمدللہ صبح کی تصویح کی مختصر توضیع آپ لوگوں تک پہنچ گئی اور انشاءاللہ شاء آگے یہ تصویہات کی توجہ ہوگا تو عظن گرامین تصبیہات کے معنی مفہوم کو سمجھ کر ان کو ہم پوری توجہ سے قبلہ روح ہو کر پڑھیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے نہیں تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خواتین گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی کھانا پکاتے ہوئے بھی ان تصبیحات کو آپ کو وضفہ کر کے پڑھ سکتے ہیں علام صاحب کو ان تصبیحات کو پڑھتے رہنے کی اور امیر کبیر علی رحمٰن کی مشرب ہمدانی کے پاک شراب کو پیتے رہنے کا علام صاحب کو توفی عطا کروں گا